أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء ول عن الناس ولافیناس وب المحسن رمضان کی آمد آمد ہے اور اس کا برکت مہینے میں ہم داخل ہوں پوری قوت کے ساتھ جس کا پہلا نقطہ توبہ ر استغفال جو زندگی گناہوں سے آلودہ ہوئی اس سے توبہ کر کے پاک صاف ہو کر اس ماہ مبارک میں داخل ہوا جائے ویسے یہ جو چند مہینے جاری ہیں بہت ही ہی بابرکت اور افضل مہینے ہیں پچھلا مہینہ رجب کا تھا یہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے یہ مہینہ شعبان کا ہے جس کا نبی نبیسلام بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے بلکہ بعض روایت میں یسوم شعبان اک اللہ کہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور بعد حدیث میں یاسر شعبان بے روزان کہ آپ روزے کے اعتبار سے شامان کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیتے تھے پھر اگلا مہینہ رمضان کا جس کی آمد آمد ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچا دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ جو حج کا پہلا مہینہ ہے فض القاعدہ کا مہینہ جو حج کا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا مہینہ بھی ہے ذو ذوالحج حج کا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا مہینہ بھی ہے فلاق محرم حرمت والا مہینہ تو متواتر یہ مہینے رحمتوں سے بھرپور اور نیکیوں کے فصل بہار شمار ہوتے ہیں رمضان کا استقبال پوری قوت سے کیا جائے جس کا پہلا نقطہ توبت النسو ہے سچی اور خالص توبہ ہے کہ بالکل پاک صاف ہو کر اس با برکت مہینے میں داخل ہوں اور اس کی عبادات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ یہ لمبا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا رجوع کر لو سچی توبہ کے ساتھ بسارو علا مغفرت رب جن اور جلدی کرو دوڑو ربط کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے گناہوں سے پاک صاف ہونا ہماری ضرورت ہے جو ایک آلودہ زندگی گزری اس سے ہم سچی توبہ کر لیں یہ شریعت کی برکت اور سماہت ہے کہ توبہ کے معاملے کو بڑا آسان کر دیا ہے اور نزامت کی شرط ہے کہ بندہ نادم ہو شرندہ ہو اپنی سابقہ زندگی پر اور جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے انہیں عملی طور پر छोड़ دے بس یہ دو شرطیں نزامت کی شرط ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی شرط جس کا تعلق مستقبل سے اس اپنے ماضی اور مستقبل کو اس طرح سنوار لے تو اللہ تعالیٰ بزاد ہے رحمان الرحیم، ارحم الرحیم، جو بندے سے بہت جلدی صلح کر لیتا ہے بہت جلدی دوستی کر لیتا ہے بندے کے اندر جانتا ہے ہر بندے کا واطن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور اگر بندہ اپنی ندامت میں پیشمانی میں مخلص ہے سچا ہے اور سچے عزم کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ چکا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا جب نہ آدم اللہ ابالا کا دلوفان خود مستخفردن لو فرن الک علامہ کانا ابالی اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور پھر تو ایک دفعہ استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ایک بار کے استغفار سے گناہ چاہے ستر سال کے ہوں سو سال کے ہوں مگر استفار سچا ہونا چاہیے یقین ست کو ہو صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی اور اللہ خوب جانتا کہ سچا کہ اندر جھوٹا کہ سچائی ناروں اور تابوں سے ثابت نہیں ہوتی سچائی ایک عمل ہے جو دل سے ثابت ہوتی ہے کہ بندہ دل سے سچا ہو اور دل سے مخلص ہو اور اللہ کے سامنے ہر شے کوئی چیز پوشیدہ کو نہیں وہ جانتا ہے کون بندہ سچا اور کون بندہ جھوٹا ہے تو توبہ کی سچائی اللہ تعالیٰ کے سامنے اجاگر ہونی چاہیے واضح ہونی چاہیے اور اس طرح سباہ مبارک کا ہم استقبال کریں یہ توبہ کی سچائی جو ہے یہ مزید اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے ان اللہ حب تو حبط اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے توبہ کے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سودا ہو سکتا ہے اس کا پیار حاصل ہو سکتا ہے کیا شان ہے توبہ کی اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہماری توبہ کا اس کو فائدہ ہے نہ ہمارے گناہوں کا اس کو نقصان ہے توبہ نہ کریں تو اس کو نقصان بھی کوئی نہیں اور توبہ کر لیں تو اس کو فائدہ بھی کوئی نہیں یہ اس کا غنا ہے استغنا بے پرواہی اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ حب تو بھی جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں تو گویا سچی توبہ کر کے اللہ تعالی کے محبوب بن کر اس ماہ مبارک کا استقبال کیا جائے خالی محبت ہی نے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے اللہ افرح توبہ ہبتے ہی اللہ تعالی سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ میں دو چیزیں آ اس کی محبت بھی اور اس کا خوش ہونا بھی ان جو بندہ توبہ کرے خالص وہ اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے اور اللہ کو خوش بھی کر دیتا ہے تو اس طریقے سے اگر اس ماہ ماہ مبارک میں داخل ہوں گے تو محبتوں اور اس کی جو خوشی ہے اس کو ہم پا چکے ہوں گے اس خوشی کے بڑے مظاہرے دین اسلام اللہ تعالیٰ ہر رات جب تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تبارہ کا مطالعہ ہمارا رب نزول فرماتا یہ اللہ کی صفت ہے ہمارا اس پر ایمان نزول کیسے فرماتا ہے جیسے اس کے لائق ہے لوگ صفت نظول میں تعبیریں کرتے کہ اللہ کا نزول مانا اللہ کی رحمت کا نظول یہ رحمت کا لفظ گسیڑنے کی دلیل کہاں سے آپ نے لے لی اللہ نظول فرمت ہر رات یہ اس کی صفت پھیلیا جو اس کی صفت پھیلیا جو اس کی, کی مشیت کے ساتھ مقرون ہے صفات ذاتیہ اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے جیسے اللہ کا علم سننا دیکھنا اللہ کی حیات یہ صفات ذاتیاں ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم ہیں صفات فعلیہ صفات اختیاریاں ہوتی اللہ جب چاہے وہ کام انجام دے دے مزدور فرمانا آنا جانا چڑھ جانا اللہ کی صفات فعلیہ ہیں کلام کرنا جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے ہر وقت کلام نہیں فرماتا ہے یہ صفاتیں پھیلی تو اللہ رب العزت ہر رات نظور فرماتا ہے کیوں اپنے بندوں کو مخاطب ہونے کے لیے ایک جملہ یہ فرماتا ہے کہ حل میں مستغفر فاغفر فر ہے بخشش کا طالب میں اس کو بخش دوں فجر کے دلو ہونے تک اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے حل میں مستشیا ہو کوئی شفا کا طالب ہو کوئی گناہ کار گناہ بخشوانا چاہ رہا تو آؤ میں سےبہ کر معاف کر دوں حل میں مسترد فرض فارضوں کا ہو کوئی رزق کا طالب ہو اس کو میں رزق عطا کر دوں اللہ رب العزت فجر کے پھر یا حدیث کے الفاظ پھر اللہ تعالیٰ جب فجر تلو ہوتی ہے تو اوپر چڑھ جاتا ہے اپنے عرش پر اترنا اور چڑھنا اس کی صفات میں داخل ہے تو اس کو مان لو تابیلیں کرنے کا کیا فائدہ اگر اترنے سے مراد رحمت کا اترنا ہے تو چڑھنے کا کیا مانا کرو گے رحمت کا چڑھ جانا اللہ رحمت دے کر اٹھاتا ہے کیا کبھی جو رحمت مل جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہمیشہ کی ہوتی اترنے کا مانا کر کرو گے رحمت کا اترنا تو چڑھنے کا مانا کیا کرو گے رحمت چڑھ کے اوپر اٹھا لی اس نے نہیں اس کی ذات ذات کا نزول ذات کا سڑوت اس صفات پر حق ہے ہمارا ان پر ایمان کسی تعبیل کے بغیر وہ کہتے ہیں چڑھنا اترنا مخلوق کا کام چھت پہ چڑھنا چھت سے اترنا تشوی لاد مائی تشبی کیسے لازم ہے اگر کہا جائے کہ اللہ کا نزول اللہ کا اترنا مخلوق جیسا ہے پھر تشبیح بنتی اللہ کا نزول کیسا جیسا اللہ کے لائق ہے مخلوق کا کیسا جیسے مخلوق کے لائق ہے تشریح کا کچھ ہے بھائی نہیں آپ چھت سے اتریں گے چھت آپ سے خالی ہو جائے گی یہ کرسی میں بیٹھوں نیچے اتروں گا کرسی خالی ہو جائے گی اللہ کے نزول سے اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا اس نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے جو چیز بتا دی گئی اس پر ایمان ہے یہ نہیں بتائے کہ وہ اللہ کس ہوفیت کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف جس انداز سے کرایا اس کو قبول کر لیا جائے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ویسا مانو جیسا ہم چاہتے ویسا نہ مانو جیسے قرآن نے پیش کی حدیث نے پیش کی ام من اللہ, اللہ پر یہ قول بلا علم ہے اللہ پر باتیں کرنا بغیر علم کے یہ گناہ شرک کے برابر ہے ہر رات جب تیسرا پہر باقی بچتا ہے اللہ نظول فرماتا آسمان پر اور جو مختلف اللہ تعالیٰ پکاریں پکارتا ہے ندائیں کرتا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ حل میں مستق فلفاق ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب میں اس کو بخش دوں اس کو معاف کر دوں یہ بن اس بات کی اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے بخشنا چاہتا ہے اور بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ یم یہ دے بن دین نہ یتو بن نہار مسیح رات شروع ہوتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گنا کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کرے دن شروع ہوتا ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کرے ہاتھوں کا پھیلانا بھی اس محبت اور خوشی کے دریا کس طرح راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اس عظیم و شان مہینے کی جو ہم تیاری کرتے ہیں استقبال ایک سوچ ہوتی ہے وہ سچی توبہ کے ساتھ کریں سمجھے اللہ تعالیٰ نے مہینہ بنایا ہے ہماری بخشش کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ایک حدیث پر بات کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی اسلام کا فرمان ہے والا خلوف واحد روزے دار بندے کی جو منہ کی بدبو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جنت کی کستوری سے پڑھ کر مانگو گا اس حدیث میں کیا پیار روزے دار انسان کے منہ کی بو اللہ کو کیوں پسند کیوں مانگو گا کیونکہ یہ بو کہہ لو بدبو کہہ لو اس بندے سے خارج ہو رہی ہے جس کا روزہ ہے آپ خود اس بو کو پسند نہیں کرتے خود پسند نہیں کرتے کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو بعض اوقات وہ سانسیں بڑی ایک کراہت بھری محسوس ہوتی اللہ فرماتا ہے مجھے وہ مسک سے پڑھ کر محبوب کیونکہ یہ بدبو روزے دار کی اس میں کیا پیرا جب روزے دار بندے کے منہ کی بدبو اللہ کو محبوب ہے تو روزے دار بندہ کا عبادات انجام دے گا رات کا قیام کرے گا تلاوت کرے گا خوب ذکر روزگار کرے گا صدقہ دے گا یہ سارے امال کتنے محبوب ہوں گے جب ایک بدبو اتنی محبوب ہے تو قیام العل کتنا محبوب ہوگا قرآن کی تلاوت کتنی محبوب ہوگی قرآن پڑھتے جاؤ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہم نے سارے دورے رمضان میں کرنے ہوتے ہیں فہم قرآن فہم قرآن تراوی کے بعد پارے کا خلاصہ اور رات دو دو بجے تک یہ عمل رمضان کے نہیں اختصار سے آپ کوئی درس دے دے رمضان کی حکمت اور پر نصیحت کرتے ہیں بندوں کو چھوڑ دیں تنہائی کے ذکر کے لیے تنہائی میں تلاوت قرآن کے لیے تلاوت ایک ایسا ہے جس میں فہم شرط نہیں سمجھنا شرط نہیں یہ کلام الرحمان متعبد بلاوا ہے اس کی تلاوت کا تل اس کی تلاوت عبادت ہے پڑھا لکھا کرے یا ان پڑھ کرے سمجھنے والا کرے یا نہ سمجھنے والا کرے ہر حرف کی کم از کم دس لے کی نظول قرآن کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ محدثین کا عمل ملتا ہے محمائی رحم اللہ رمضان شروع ہوتا تو حدیثوں کے دفاتر سمیٹ دیتے تھے حدیثوں کی کتابیں سمیٹ دیتے تھے قرآن لے لیتے روزانہ ایک قرآن ختم کرتے روزانہ ایک قرآن کیونکہ تلاوت کا مہینے تلاوت مطلوب ہے؟ اگر پڑھتے پڑھتے بان ختم کر لیتے ہیں بہت بڑی شہادت جو تین دن والی حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اتنی تیزی سے پڑھے کہ جو ایک حروف کا تقاضا تجوید کا تقاضا اچھی خیرات کا تقاضا اس کو بالکل پامول پامال کر دے ہاں ترتیل سے پڑھے ترتیل سے پڑھ رہے پڑھ رہے, پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے پورا قرآن ختم ہو جائے یہ منع نہیں عثمان غنی رضی اللہ سے ثابت ہے حدیم کعبہ نفل ادا کر رہے تھے فطر کی ایک ارکات نے پورا قرآن پڑھ دیا پورا قرآن کھڑے کھڑے کچھ لوگوں کی زبان پر تلاوت جاری ہوتی اللہ آسان کر دیتے داعود علیہ السلام اللہ کے نبی ظہور ان کی کتاب تھی جب پڑھتے اتنی خوش اور حانی کے ساتھ کہ پرندے وہاں آ کر رک جاتے پروار پڑھنے والے پرندے پروار چھوڑ کر وہاں آ بیٹھ جاتے جانور درندے وہاں موجود ہیں سب اس تلاوت کو سن کچھ بندوں کی زبان پر تلافت جاری ہوتی ہے پندرہ سے بیس منٹ میں پارا ختم ہو سکتا یہ تلافت قرآن کا مہینہ روزے دار انسان کے منہ کی, کی بو اس قدر اللہ کو پسند ہے تو یہ روزے دار بندہ اگر قرآن پڑھے گا تو اللہ کو کتنا محبوب ہوگا رات کا قیام کرے گا جو بھی عمل جو بھی نیکی صدقہ دے مباساد کرے کی خیر خواہی کرے کسی کو نصیحت کرے قرآن پڑھے قرآن سنے اعمال کتنے اللہ کو محبوب ہو یہ ایک پیغام کہ میرے بندے جس خو سے تو نفرت کرتا ہے تیری وہ بو مجھے محبوب ہے کیونکہ تیرا روزہ ہے تو روزے کی حالت میں تو اگر نیکیاں انجام دے گا وہ کتنی محبوب ہوگی تیرا قرآن پڑھنا حدیثیں پڑھنا ذکر روزگار کرنا کس قدر محبوب ہوگا تو الرض توبہ ایک بہترین عمل ہے اور اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر کے ماہ مبارک میں داخل ہوں اور نیکیوں کی مبادرت جلدی سبقت سارے لوگوں اور سابقوں کے الفاظ ایک دوسرے سے آگے بڑھو دوڑو جلدی کرو رب رابطہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف یہ بھی اس دین کی سماحت ہے کہ توبہ کا وقت کو محدود نہیں وقت بھی لامحدود آخری حد کیا ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ انواح یکمول توبہ تو آپ معلوم یا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ ہے اس وقت تک قبول کرتا ہے اب جان یہاں پھنس گئی سکرات الموت سامنے آ اب یہ دروازہ بند ہو گیا بول اللہ نے عطا فرما دی جب بھی توبہ کر دن میں کر لو رات میں کر لو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یہ جو وقت کی وصعت ہے یہ بھی اس عمل کی محبت کی دلیل دو وقت خصوصی ایک عمومی خصوصی وقت ہر بندے کا جب, جب تک اس کی جان حلق میں پھنس نہ جائے عمومی وقت قیامت قیامت عمومی وقت ہے جب تک سورج مغرب سے طلو نہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور سورج اگر طلوع ہو گیا مغرب سے آپ نے دیکھ لی اب آپ کہیں میں توبہ کروں اب وہ توبہ قابل قبول وہ نہیں لیکن بڑا وسیع وقت ہے جو اللہ نے دیا اور فرمایا یہ وقت کی فص بھی اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ کا عمل بڑا محبوب ہے نبی اسلام کا جو دین ہے اس کے تین امتیاز انا نبی المرحم نبی المرحم نبی التوبہ خصوصیت کے ساتھ میں تین چیزوں کا نبی ایک میں رحمت کا نبی یہ دین دین رحمت سرسر رحمت دوسرا توبہ کا نبی تیسرا جہاد کا نبی جہاد اور قتال اس ترتیب میں حکمت یہ ہے اگر دین پر چلو گے تو رحمت ہی رحمت ہے نیٹوں کے امبار لگ جائیں گے اگر اس دین پر چلو گے دین پر نہیں چل رہے معصیتیں ہو رہی ہیں گناہ ہو رہے ہیں تو توبہ کا امکان موجود ہے نبی کے توبہ نہ توبہ کا نبی اس توبہ سے فائدہ اٹھا لیں. توبہ سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ کی ذات حلیم ہے یہ اللہ کا نام ہے حلم ڈھیل دینے والا یہ بھی ایک توبہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کی ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ اللہ چاہے تو فوری پکڑ لے تم کو توبہ کی مہولت ہی نہ دے لیکن ڈھیل دے دے بندے آج آجو بندے آ آج جاؤ ابھی آج ہو. تو اللہ کی ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کی مبادرت اختیار کرو دین پر چلو کہ تمہیں رحمت کا نبی گناہ اور معاسی ہیں تمہیں توبہ کا نبی توبہ بھی میرا ایک پیغام ہے توبہ کر کے آ جاؤ توبہ اگر سچی شرائط پروگر اللہ معاف کر دے گا اور تیسری چیز کیا ہے پھر جہاد اور قتال کرنے میں اگر رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے توبہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر جوتے پڑ سکتے نبے وادی انی ان غفور الرحیم اداب العلی میرے بندوں کو خبر دے دو میرا تعارف کرا دو, دو چیزوں کے حوالے سے ایک یہ کہ میں غفور الرحیم غفور مبالغ کا معنی بہت بخشنے والا رحیم مبالغ کا بہت رحم کرنے والا گناگاروں کو بخشتا ہوں اور بخش کر چھوڑ نہیں دیتا رحمت سے ڈھانپ لیتا ہوں یہ میرا تعارف کرا دو اور دوسرا تعارف کیا ہے وہ ان ادابی والب العلیم کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے غفور الرحیم بھی ہوں اور دردناک عذاب کا مالک ہے وہ عذاب میں برداشت نہیں کر سکتے تو زندگی میں آپ کو دین دیا ہے اس پر چل کر رحمتوں کے خزانے لوٹ لو کوئی تقسیر کوتاہی ہو رہی ہے کوئی معصیت کو گناہ سرزد ہو رہا ہے تو توبہ کر لو تمہیں ڈھیل دی جا رہی توبہ کا وقت موت تک ہے. جب جائیں پھنس گئی پھر وہ ختم ہو گیا بڑی فراخی کے ساتھ یہ شریعت ڈھیل دے رہی پھر اللہ بھی حلیم بڑا بردبار بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ اس کے حلم سے فائدہ اٹھاؤ چاہے تو فوراً پکڑ لے مگر وہ ڈھیل دے رہے محلت دے رہے اس محلت سے فائدہ اٹھاؤ تو وہ الرحیم بھی ہو اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہوں تو اللہ تعالی سے توفیق کی سزا کرنی چاہیے کہ ہمیں توبت نسوخ کی توفیق دے دے بڑا بابرکت مہینہ اس میں داخل ہو چاروں طرف سے رحمت ہی رحمتیں چاروں طرف سے اس میں داخل ہو پاک صاف ہو شریت نے ترتیب کیسی رکھی ہوئی آپ کو رمضان دے دیا عبادات کا مہینہ قیام الحل کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ رمضان سے فارغ ہوئے اگلا مہینہ حج کا ان بعض علماء کے الفاظ ہیں کہ رمضان مہینہ مجاہدے کا اور شوال القاد الحجہ مشاہدے کا اب اللہ کے گھر آ جو حج کرنے کے لیے بالکل پاک صاف ہو کر جو آلودگی تھی گناہ ہوگی ماہ مبارک میں عبادتیں باتیں کر ایک بخشوا لو ہر قدم ہر عمل بخش پر منتظ ہوتے اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے بڑا قیمتی مہمان ہے بڑا قیمتی مہمان قدر کرو اور اس قیمتی مہمان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اخلاص چھپ جانا ان دلّ اب توقی الخفی ہے اللہ محبت کرتا ہے ایسے بندے سے جو متقی ہے اور چھپ جائے اخلاص پر قائم رمضان کے کی عمل کیونکہ روزہ بھی مخفی چیز ہر عمل لوگوں کو دکھائی دیتا ہے سوائے روزے کے اندر کیا چل رہا ہے کیسی بھوک ہے کیسی پیاس ہے کوئی نہیں جانتا صرف آپ جانتے ہیں اگر آپ حماقت کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ آج بڑا روزہ لگ رہا ہے لائٹ والوں کو کوستے ہیں بجلی نہیں تھی شہری تیار نہیں ہو سکی دنیا کو چھپ سنا رہے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اس کو راز رکھو اپنے رب ربالا کے درمیان راز کو فاش کرنے کا فائدہ جس کو بتا رہے ہو آپ کو کچھ کھلا دے گا پلا دے گا کچھ, کچھ آپ کا پالا کر دے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہے کہ کتنی نحوست ہے اس کے اندر سہری نہیں کر سکا اس نیکی کو چھپا کے رکھو اللہ نے اس کے اجر دینے کا وعدہ کر رکھے بانا روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزاک دوں گا حتمی کی ہے ان باقی سارے امال خرچ ہو سکتے ہیں حقوق کے تصویر میں یا گناہوں کی بخشش میں روزہ خرچ نہیں ہو اس کا میں نے اجر دینا ہے کیوں کیونکہ میرے لیے ہیں. تم اس کا اچر کیوں نہ دوں تو اللہ کے لیے رکھو اس کو بنا کر ایسے کام نہ انجام دو جس میں خود نمائی ہو تشہیر ہو ریاکاری ہو ایسی مساجد کا انتخاب جہاں میلے لگے ہوئے جوس پہ جوس چل رہے ہیں گرم کہوے کھجور ہیں چائے چل رہی ہے دو رکعت کے بعد ترس چل رہا ہے چراغ یہ ساری چیزیں رمضان کی عبادت کے منافی اللہ کے نبی چھپ جایا کرتے تھے آخری اشرا ہوتا اور چھپ جاتے مسجد میں خیمہ کاٹ کر اس میں اور چھپ جاتے ہم خست کرتے ہیں ایسی مساجد میں اتکاف کریں جا کر جہاں خوب رونق ہوں یہ رونق جو ہے نا یہ شیطان کے وار کا سبب بن سکتی صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دینا جہاں کو دیکھنے والا نہ یہ نہ کہ کہ شہیدوں کے نیچے گر رہے ہوں اور کسی بندے پر بن نظر پڑ جائے اور شیطان ریاکاری کا بار کرنے میں کامیاب ہو جائے جی. ساری نیکی برباد ساری نیکی برباد امام بخاری نے باب قائم کیا ہے لا یقال قال فلان شہید یہ مت کہو کہ فلان شہید ہے تمہیں کیا پتا شہادت ثابت ہوتی دو چیزوں کے ساتھ ایک ظاہر ایک باطن ظاہر کیا ہے بندہ میدان میں گیا ہے جہاد میں گیا ہے لڑا سارا خون بہا دیا ہے یہ ظاہر ہے شہادت کا ظاہر ہے اندر کیا اس کی یہ سارا کس لیے قیامت شہید آئے گا اللہ پوچھے گا کیا عمل کیا گا قاتل تو فی کہہاد کیا میں جہاد کا شوق تھا حتیٰ کہ شہید ہو گیا فرشتے پاس کھڑے کزب تھا جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولتے, بولتے اگر تو شہید ہے اس لسٹ میں تمہارا نام کیوں نہیں یہ اہل جنت کی لسٹ ہے تمہارا نام کیوں نہیں شہید کا مقام تو یہ ہے کہ فی سبعین من شف وکار کا خود جنت ہی بلکہ اللہ تعالیٰ شہید کی شفاعت قبول کر کے ستر افراد کو جنت کا پروانہ دے گا تو اس کی شفا سے لوگ جنت میں جائیں گے تمہارا یہ نام ہی نہیں اللہ فرمائے کہ نہیں لڑا تھا یہ جان نہیں, قربان کی اس شجاع کہ بہادر کہا جائے بہادری کے چرچے ہوں قصیدے گائے جائیں ترانے گائے جائیں دھوم بجے دنیا میں بڑا بہادر تھا لیکی برباد ہو کچھ ایسا وار کر سکتا ہے صحابہ کی یہ دعا کہ ایسے مقام پر شہادت کی مدد دینا دیکھنے والی کوئی نگاہ نا یہ نہ ہو کہ بندہ دیکھ رہا ہے نظر پڑ گئی نظر مل گئی اور دل میں ریاکاری کی نیت آ گئی شہادت سب برباد ہو جائے گی کوئی صلح نہیں تو روزہ کم از کم وہ عبادت ہے جو بالکل خوشی ہے بالکل بندے کے اندر کی کیفیت کوئی نہیں جانتا پیاس ہے نہیں بھوک ہے یا نہیں خود آپ ڈنڈورا پیٹے وہ آپ کی مرضی وہ آپ کی حماقت ہے مگر کو چھپا کر رکھے یہ سوچ کر رکھیں کہ یہ نیکی یہ بھوک اور پیاس کس کی خاطر اللہ کے لیے جب یہ سوچ ہوگی ہر تکلیف آسان ہر تکلیف نبی اسلام ایک جنگ میں آپ کی انگلی زخمی ہوگی اور خون کترے کترے گر رہے فرمائے انت اللہ وفی سبید تو میں فیس تو انگلی زخمی ہوگی خون نکل رہے سوچ کے تعلق آپ کا ربطاعلی کے ساتھ ہے وہ آپ نے گرا دی ختم کر دی نہ فائدہ ہوا دنیا کا نہ آخرت خسر دنیا والا آخرت بڑا قیمتی مہمان اس کی آمد آمد ہے صحیح جو شرع تقاضے وہ پورے کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بالکل پاک صاف ہو کر اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور جو اعمال رمضان ہیں ان کو ادا کریں پوری ایک توجہ کے ساتھ اخلاص اور صدق کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ آخری ماہ سیام ہو پھر موقع ملے یا نہ ملے اس مہنگے مہمان کو ضائع نہیں کریں اللہ بھاک مجھے اور آپ کو توفیق دے توبۃ النسوخ کی توفیق دے ہم کو گناہوں سے پاک صاف کر دے اور اللہ تعالی اس ماہ مقدس کی جو عبادات اور اس کے تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق اللہ فرمت مستقفر الکمال الحمد للہ ربران